اب کہیں گے مشرق کے اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے عیسیٰ ہی ان کے اگلوں نے تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو تم تو نری گمان خام خیال کے پیچھے ہو اور تم انہی تخمئی کرتے ہو